حولانا محمد جام و مینا کی ہے فراوانی وانی و مینا کی ہے فرحبانی سب ٹھیک رہے گا جزاک اللہ جس سے ہوتا ہے سل رحمانی جس سے ہوتا ہے لے رحمانی کرتا ہے کار شی جس سے ہوتا ہے لے رحمانی سے ہوتا ہے سارمانی ترق کرتا ہے کار شیتانی ترق کرتا ہے کار شیتانی درد دل کی دولت کو دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے دل کو ربانی دوستوں درد دل کی دولت کو دل, دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں دل کو ربانی ربانی مانے اللہ والے یعنی جو شخص گنا چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے اور جو جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی کو توفیق ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی اور جو گناہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے اس کو درج دل کی نعمت عطا ہو جاتی ہے. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی تک کرتا ہے درج دل کی دولت کو دوستوں درج دل کی دولت کو دل میں پاتے ہیں دل سر دوست درد دل کی دولت کو دوستوں درد دل کی دولت کو دل میں پاتے سوری حامیل درد اہل نسبت کو حامل درد اہل نسبت کو بلکہ کہتی ہے دل سے یلدانی ملکو کہتی ہے دل سے یزدانی، یزدانی کے معنی بھی اللہ علیہ اللہ والے سے مراد ہے کہ حامل درد اہل نسبت کو جن کو اللہ تعالیٰ سے تعلق حصیب ہو جاتا ہے لیکن نسبت فرمایا کہ نسبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے یہ نہیں کہ بندہ عبادات کر رہا ہے ذکر اللہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بس میں ایسا نسبت ہو گیا نہیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اطاعت کا اور اللہ تعالیٰ کو تعلق بندے سے ہو عنایت کا سب بات بنتی ہے ورنہ ایک بنگی تھا وہ خوب شور شرابہ کر رہا تھا لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا میری بادشاہ سے لڑکی سے شادی ہونے والی ہے کہا اچھا بادشاہ راضی ہوں یہ کیسے ہوا بھائی انہوں نے کہا بادشاہ یہ کیسے ہوا نے کہا بادشاہ جو ہے میں تو راضی ہوں آدھا کام ہو گیا ہے آدھا کام باقی ہے تو کیا کام ہو گیا کہ میں تو راضی ہوں بادشاہ بھی راضے نہیں ہوں تو یہ, یہ نہ ہو کہ ہم یہاں عبادات کر رہے ہوں اور اللہ اللہ کر رہے ہوں اور ہم سمجھ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق نصیب ہو گیا تو اور لیکن کیا معلوم کہ وہاں ہمارا رجسٹر میں نام بھی ہے کہ نہیں ہے تو خانۂ اقدامات شور و شر اور خانہ دکتر زاں نبود نبود زا خبر کی شادی ہو رہی ہے جو لڑکا ہے وہ تو خوب اچھل کود کر رہا ہے اور لڑکی والوں کو کچھ خبر ہی نہیں گئی ہمارے یہاں کام ہونے والا ہے تو یہ کیا تعلق ہے نسبت اس کو نہیں کہتے نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے تعلق ہو جائے اب کیسے کیا علامات ہیں وہ سب اس میں بیان کی جائیں گی لیکن ایک بات تو ضروری ہے کہ نسبت جو ہے وہ اہل نسبت ہی سے ملتی ہے نسبت اہل نسبت سے ملتی ہے اکیلے تنہائی میں نئے تنہائی میں عبادت کرنے سے نہیں ملتی نسبت ملتی ہے اہل نسبت سے جن کو پہلے سے تعلق ہو تعلق والوں سے تعلق پیدا کرنے سے نسبت ملتی ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر اور مرغ ملنے کی ہے یہی ایک راہ مرغ والوں سے راہ پیدا کر <laughs> ایک صاحب نے عرض عرض کیا کہ مرغ پہ مرغ کھانے کا طریقہ میں نے یہ نکالا ہے مرغ والوں سے راہ رقم پیدا کرو تو موہ مال ملے گا میلے درد نسب حامی درد اہل نسبت کو حامیلے درد اہل نسبت کو اہل کو کہتی ہے دل سے یا دانی حامیلے درد اہل نسبت کو ملے درد نسبت کو پلک کہتی ہے دل سے یزانی شہ کامل سے جو ہے مستنی شہ سے کامل سے جو ہے مستونی پائے گا کیسے ذل رحمانی پائے گا کیسے ذل رحمانی ذل کے معنی چھایا یعنی اللہ تعالیٰ کا چھایا رحمت اس کو نصیب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی رہی کہ جس کو بھی کسی کسی کو کچھ ملا اللہ کے راستے کا تو اللہ علیہ سے ملا کسی راستے سے ملا اور بار بار الفرتا بار رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں مانگنا سکھایا ہے ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں ایک دن المستقیم سراۃ اللینہ انامتا کہ ان لوگوں کا راستہ یہی تو راستہ کابرین کا راستہ ہے ارے بتائیے پھر اگر انعام یافتہ لوگ اکابرین نہ ہوئے تو پھر کون ہوں گے اکابرین کا راستہ تری طریق اکابر یہ صحیح اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں مانگنا سکھایا کیا ان کی شان ہے اولیاء اللہ کی اکابرین کی اولیاء اللہ کی کیا شان ہے کہ نماز میں ہم کو سکھلایا گیا کہ ان کا راستہ مانگو یہ ہمارے پیارے ہیں یہ ہمارے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ مانگو ہے فراۃ اللہ ددینہ انام کون لوگ الحمٰن وق صدیقین اور شہدا وقفین ان کا راستہ ہم سے مانگو یہ میرے مرشید خالد اضرت مولانا شاہدین فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ جنت ہے یہ قافلہ جنت انبیاء کا راستہ اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ کون ہے قافلہ جنت والے جنت کے قافلے والے ہیں یہ ان کا راستہ ہم سے مانگو ش کامل سے جو ہے مستغنی کامل سے جو ہے مستونی پائے گا کیسے ذل رحمانی شہ کامل سے جو ہے مستونی شہ کامل سے جو ہے مستونی پائے گا کیسے ذل رحمانی پائے گا کیسے ذل کو پہلے بھی ایس کیا تھا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ علامت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور عربی دان تھے اس قدر زبردست ان کے علوم و فنون تھے کہ ان کا غلغلہ شرک اوسط میں تھا حضرت نے فرمایا کہ مڈل ایسٹ میں عرب عربوں کے اندر ان کے تفاصیل کو اور ان کے بیانات کو تحریر و تقریر کو بہت عزت کے مقام سے دیکھا جاتا تھا اور شبلی منزل وہاں کہیں اعظم گڑھ میں تھی وہاں پر یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید مسعود ندوی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات وہاں بیٹھتے تھے اور بھی لوگ ہوتے تھے اور وہاں تھانہ باون کے خلاف باتیں ہوا کرتی تھی کہتے تھے کہ یہ اتنی چھوٹی سی جگہ یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں تھانہ باون میں یہ کیا یہ ان کو تو یہ کچھ یہاں سادہ یہاں تو نہ کتابیں ہیں نہ کچھ نظر آتا ہے لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کہا لگا کرتا تھا شبلی منزل میں کہ یہ کیا لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں علوم اور فنون تو ہمارے پاس ہیں بڑے بڑی احادیث ہم کو یاد ہیں بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے دفاع ہم پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکت کے سگے بھانجے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو خط لکھا اور اس خط میں ایک شعر لکھا را راہدار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو یہ ساحب قال تو تم ہو علوم و فنون تو تمہاری زبان سے جاری ہیں اور تمہارے قلم سے بھی جاری ہیں لیکن ساحب حال بھی تو بنو یعنی جو علوم و فنون آپ کے پاس ہے اس پہ اس کا معمول بھی تو ہو عمل بھی تو ہو تو صاحب حال بنو صاحب حال کیا ہے کہ جو معلوم ہو جائے دین کی بات اس پر اس کو سو فیصد عمل نصیب ہو جائے صاحب حال ہو گیا وہ تو فرمایا کہ صاحب کال تو ہو اب صاحب, صاحب حال بھی بنو اور طریقہ اگلے مصرے میں بتا دیا پیشے مرد کامل پامال کسی کامل کو پکڑو اور اس کے سامنے اپنی رائے کو فنا دو پامال معنی حضرت نے فرمایا پا معنی پیر اور مال مالدن سے ہے کہ جیسے پیر سے کسی چیز کا ملیدہ آپ بنا دیں بالکل مثل دیں اس کو تو معلوم ہو کہ اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا شیخ کے آگے اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا تو یہ یہ ہے راستہ اللہ کو پانے کا اور اگر شیخ کو جو ہے وہ اپ, اپنی رائے کو فنا نہ کیا شیخ کے سامنے اول شیخ سے تعلق ہی نہ کیا یہ کیا ضرورت ہے بھائی کتابیں ہمارے پاس ہیں تزوی ہمارے پاس ہے کھٹا کا ہم بھی صبح شام اللہ اللہ کر سکتے ہیں کیا ضرورت ہے شیخ کی تو حضرت خواجہ صاحب نے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ کام تو ذکر بناتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے شیخ کے پاس جانے کی تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کام تو ذکر ہی سے بنے گا لیکن جس طرح تلوار کاٹ کی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ایسے ہی جب تک کسی کے کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو گے تو ذکر اللہ سے نئے ذکر اللہ سے کام نہیں بنے گا کیونکہ راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا یہ جو ہم نے مانگا اس دن سرأۃ المستقیم سراۃ اللہ عام تعلیہ تو راستہ یہی ہے کتاب اللہ کے ساتھ رضال اللہ کا ساتھ ضروری ہے اپنے سر پر کسی بڑے کا کس سایہ ہو یا کسی کو اپنا مسلح بنا لو اور اگر حضرت نے فرمایا بھئی مسلح بناتے شرم آتی ہے پیر بناتے شرم آتی ہے تو مشیر ہی بنا لو مشورہ ہی لے لیا کرو بھائی سے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا تو غرض یہ کہ وہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شعر سے چوٹ پڑ گئی اور یہ چھپ کر مولانا مسعود ندوی چھوپ کر تھانہ پہنچے ٹرین میں اور جب اسٹیشن پہ اترے تو ادھر یہ بھی چھکے گئے ہوئے تھے تو دونوں سامنے ہوئے پہلے تو دونوں مذاق اڑاتے تھے آپ کہاں آپ کہاں تو کہا ہم بھی دیکھنے آئے کہ یہاں کیا ہے آپ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پہلی مجلس جب ہوئی تو اس مجلس کو سن کر رونے لگے مولانا سید سلیمان ندوی جو علامہ تھے اور شرخ الوسط کے بڑے ان کا غلغلہ وہاں تھا تو وہ رونے لگے پہلی تقریر سن کے اور کیا شعر فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبھ ہے فاتل ہوا اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہو کیا بات کی کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کا درد تھا پا لیا تھا کسی سے حضرت حاجی امراض اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی خدمت اور صحبت سے وہ دل میں وہ درد اور اللہ سے وہ تعلق کو پا لیا تھا لیکن حاجی صاحب عالم بھی نہیں تھے اصطلاحی عالم نہیں تھے لیکن حضرت مولانا خان بھی اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے بڑے بڑے علما نے حضرت حاجی صاحب سے حالانکہ خود بڑے اصطلاحی عالم نہیں تھے اور مولانا گنگوئی نے عجیب بات فرمائی اتنے بڑے قطب العالم ہوتے ہوئے اتنا درجہ تھا کہ اگر اشتہاد کا دعویٰ کرتے تو بالکل سچے ہوتے اتنے بڑے عالم نے کیا کہا کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے علوم کو دیکھ کر ہی ان سے بیٹھو <laughs> بتائیے جو اطلاعی عالم بھی نہیں ہے اور کیا فرما رہا ہے اتنا بڑا خطب العالم کہ ہم ان کے علوم کو دیکھ کر ہی ان سے ہے کیا <laughs> بات تھی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم لد کی بارش کر دی. علم علوم آسمانی آسمان سے علوم کی بارش کر دی ایک بزرگ تھے مولانا عبدالرزا رحمتہ اللہ علیہ یہ جو ملہ یہ جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے آج مدارس میں ہر مدرسے میں ضروری ہے اس کے بغیر کوئی عالم عالم نہیں کہلا سکتا یہ درس نظامی جو ہے ملہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ عالمگیر کے زمانے میں تو بادشاہ عالمگیر نے ان کو مقرر کیا وہ خود بھی صاحب نسبت بزرگ تھے اللہ والے تھے بادشاہ تو انہوں نے جو ہے ان کو مقرر کیا ملہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ یہ درس نظامی ترتیب دیجیے اسی لیے ان کے نام پر یہ درس نظامی ہے تو یہ بیٹھ ہوئے مولانا عبدالرزا پانسی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بھی اسی طرح عالم نہیں تھے جیسے حادی صاحب سے تقریباً ویسے ہی وہ تھے اصطلاحی عالم نہیں تھے تو ان کے زیر نگرانی مولا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی پانچ سو علما پانچ سو ان کو ان کو عالم کی رحمت اللہ علیہ نے مقرر کیا ان کی زیر نگرانی اس نظام کو ترتیب دینے کی درست نظامی ترتیب دینے کے لیے تو یہ بیٹھ ہو گئے مولانا عبدالرضاس پانسی رحمۃ اللہ علیہ سے اب یہ علماء نے کانا پوسی شروع کی کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تو عالم بھی نہیں ہے آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ بادشاہ عالمگیر نے آپ کو ہمارا سربراہ مقرر کیا ہے آپ جو ایسے سے بیٹھ ہو گئے کہ جن کو جن کو علوم بھی کچھ نہیں ہے تو انہوں نے اچھا جا کے اور انہوں نے کہا حضرت سے اپنے اپنے شہر سے کہ عزت یہ معاملہ ہے اور میری عزت کا سوال ہے اور آپ جو ہے آپ بیان فرمائیے علماء کی مظر میں آپ کا بیان ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اللہ والے تو اپنے آپ کو مٹا کر, رکھتے ہیں. مٹا کر کیا رکھتے ہیں واقعی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں حقیقت میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں کچھ عظیم اور ملائق شرف داشتن یہ خود بے تک نہ داشتن اللہ والے اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے اپنے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا تصور کرتے ہیں اور یہ ان کو ان کا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ملائک سے بھی بڑا بڑھا دیتا ہے ملائک کے ملائق سے بھی زیادہ ان کا شرف بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو شخص اپنی نگاہ میں کمتر ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ اچھا جانا جاتا ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے اور جو شخص اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ کمتر ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے تو غرض جب انہوں نے اقرار کیا تو انہوں نے منظور کر لیا اور اس کے بعد اللہ سے روئے اللہ سے کیا روئے ہاتھ اٹھا کر کہ یہ اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا مسئلہ ہے اے? خود اتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہوئے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اتنے بڑے عالم کی عزت کا معاملہ ہے کچھ میری مدد فرما دیجیے رو کر اللہ سے مانگا اب جو علماء جو ہے ان کے مظر میں ان کا بیان ہوا تو جب بیان ہوا تو شروع میں تو حضرت نے فرمایا شروع میں تو سنتے رہے کچھ کچھ کچھ کچھ سمجھ میں آیا ان کو لیکن جب علوم آنے لگے تو علماء ان علوم کی مقام مقام بلندی بلندی مقام سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو مولانا عبدالرزاق پانسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے علماء آپ نے اتنے چھوٹے چھوٹے حروف میں دین حاصل کیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے حروف میں سکھایا ہے یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق کا معاملہ تو اور یہ ملا کرتا ہے کسی اہل اہل سے اہل تعلق سے تو جب مولانا تھانوی کی پہلی تقریر سنی تو کیا کہا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبح باطل ہوا سارے جو اشکالات اور سارے تقائق حقائق سب ایک دم کھل گئے صاف ہو گئے جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبح باطل ہوا اس طرح پایا مزا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا یہ اس درج دل کا جو ہے وہ انعام تھا جو حضرت حاجی صاحب سے حضرت دانوی رحمت اللہ علیہ کو ملا اور حضرت دانوی ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے اتنے علوم وارد ہوئے کہ جوش میں فرمایا آئے اللہ اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے یہ حال تھا یہ بزرگ جہاد اور ان کی دعاؤں کا سبقہ اور بزرگوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹانے کا یہ انعام ملتا ہے پھر کہ نسبت معلّہ قوی حاصل ہو جاتی ہے اور پھر فرمایا کہ چھوڑ کر درس و تدریسو مدرسہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی میں اب شامل ہوا اتنے اپنے علوم کو ایک طرف ایک طرف کر دیا یہ نہیں کہ سارا معاملہ چھوڑ دیا قانونا پڑھانا چھوڑا نہیں لیکن اس پر جو ناو تھا وہ ناز کو ایک طرف کر دیا کہ نہیں بھائی اور پھر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ علوم ہمارے پاس ہیں آج معلوم ہوا کہ علوم تو ان بوریا نشینوں کے پاس کیا بات سبحان اللہ واہ واہ ش کامل سے جو ہے مستونی شیخ کامل سے جو ہے مستونی پائے گا کیسے ذلانی کس کو کرتا ہے دور منزل سے کس کو کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو کر چلاسانی پیر تیرا ہو کر چلاسانی کس کے معنی گناہ اگر گناہ کوئی نہیں چھوڑتا اور اصرار کرتا ہے دل دل سے چاہتا ہی نہیں گناہ چھوڑنا ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی گنا نہیں چھوٹ رہا ہے گر پڑتا ہے بار بار گر پڑتا ہے مجبوری ہے یہ کمزور ہے ایمان کمزور ہے اللہ کی محبت ابھی پوری دل میں آئی نہیں ہے اگر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت دل میں آ جائے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا گناہ کر ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کر نہیں سکتا جان کر نہیں کر سکتا ہے گر پڑ سکتا ہے گرنا اور ہے گرانا اور ہے اپنے آپ کو گٹر میں گرانا اور ہے اور گر پڑنا اور ہے تو گر پڑے تو ہم نے طے اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر چلے جہاں گنا ہو گیا شیتان آ جاتا ہے مایوس کرنے کی تم تو ہر روز توبہ کرتے ہو دس دس بار توبہ کرتے ہوئے تم وہی گنا کرتے ہو تمہاری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے ارے توحفہ ضرور قبول ہوتی ہے صرف ایک شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو آئندہ نہ کرنے کا گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے توبہ کرتے وقت آئندہ اللہ اللہ آپ کو ہر کس نہیں کروں گا اگر اس کو خوف دل میں ہوگا کہ میں تو بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر گناہ کر بیٹھوں گا تو یہ خوف جو ہے یہ مبارک خوف ہے یہ خوف شکست توبہ ہے عزم عزم شکست توحبہ نہیں ہے ارادہ نہیں ہے کہ میں پھر گنا کروں گا خوف ہے کہ کہیں میری توبہ نہ ٹوٹ جائے یہ بھی مبارک کتنی آسانیاں ہیں جو, آ, جو, جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں کیا ہے وہ آ, جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان اچھا یہ ہے جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں اگر آپ آپ دل سے ارادہ کر لیں کہ میں نے تو اب, اب, اب کوئی گناہ کا کام کرنا ہی نہیں ہے میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں شیتان کا بندہ نہیں ہوں نفس کا بندہ نہیں ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا اُنہیں کا اُنہی کا ہوا جا رہا ہوں میں تو اپنے اللہ کا بندہ ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اسی نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے صحت دیتا ہے وہی مجھے عزت دیتا ہے وہی مجھے ساری نعمتیں دے ہے میں کیوں شیتان کا بن کے رہوں کیوں نفس کا بن کے رہوں تو ارادہ کر لے تو بالکل آسان. آسان ہے دین بالکل آسان ہے ارے اللہ تعالی کو جو ادائیں ادائیں پیاری ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ادائیں پیاری ہیں وہی تو دین ہے بس اللہ نے یہ دین ہم پہ نازل فرما دیا کہ یہ ہاں ہمارے ہم کو خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے طریقہ ہم کو بتلا دیا کہ ہمیں خوش کرنے کا یہ یہ طریقہ ہے ایسے وضو کرو ایسے جو ہے وہ نماز کو جاؤ جماعت سے نماز پڑھو اور اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور تم کو ہمارا نبی سب سکھا دے گا ہم ہم کن باتوں کو پسند کرتے ہیں کن ادا کو محبوب رکھتے ہیں یہ ہمارا ندی تم کو سب سکھا دے گا جیسے ہمارا ندی کرتا ہے بس ہمارا ندی جیسے کر رہا ہے ایسے ایسے تم کرتے جاؤ تو تم بھی ہمارے پیارے ہو جاؤ گے ہم تم سے محبت کریں گے اور تم ہم سے محبت کرو ہوں تم ہم سے محبت کرو ہم تم سے محبت کریں گے تم ان یہ تین جو ہے سارے کا سارا ہضم فرماتے تھے سب کا سب پورا کا پورا محبت ہی محبت ہے محبت ہی محبت محفظ اور پاکیزہ اعمال کا ہے کہ ان پاکیزہ اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور گندے اعمال گناہوں کے اعمال جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں ان اعمال کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ یہ چیزیں گناہ ہیں تو یہ کام مت کرو ایسی نگاہ خراب مت کرو گانا بجانا مت سنو اور جو جی ہے غیبت مت کرو جھوٹ مت بولو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے چیزیں تو دین کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جو ہے یہ کام کرو ہم راضی ہیں تم سے ہم خوش ہیں اور پھر ہم تم کو جب بلائیں گے اپنے پاس تو تم ہم ہم تم سے راضی اور تم ہم سے راضی یہ انعام ملا کہ اتنے بڑے اللہ جنہوں نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی اتنے فرشتے بنائے اتنی مخلوقات اتنے عظیم عظیم القدر ذات اللہ تعالیٰ وہ ہم جیسے مٹی کے پتلے کو گندگی سے بھرے پتلے کو خود اپنی دوستی کا ہاتھ پڑا رہے ہیں نولیاہ متف ارے یعنی کام مت کرو کچھ کام ہم نے منع کر دیے ہیں جو گندے کام ہیں گندے کام منع کیے ہیں اور اچھے کام تم کو ہمارے نبی نے سکھلا دیے ہیں ہمارا قرآن تم تک پہنچا ہمارا کلام اور ہمارا نبی تم تک پہنچا تو وہ ہم نے تم کو سکھلا دیے ہیں تو یہ یہ کام کر لو اور ہماری دوستی لے لو اب جنت میں آ جاؤ تو کیا ملے گا مالا رات ولا اون سمعر ولا خطراشر ہم نے تمہارے لیے وہاں ایسے ایسے انعامات اکٹھے کر رکھے ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں جو کسی کان نے سنے نہیں اور کسی قلب پر ان کا گمان نہیں گزرے گا ہے تو یہ تکالیف اور پریشانیاں مجاہدے یہ اللہ کے لیے جو ہم اٹھاتے اٹھاتے اٹھانے کی توفیق ہمیں حاصل ہوتی ہے تو یہ یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے بھائی یہ تھوڑے دن کے اندر یہ دنیا پناہ ہو جائے گی اور آخر کار جو ہے وہ جس نے مال صالحہ کیے ہوں گے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہوگی تھوڑے دن کی زندگی ہے تھوڑے دن صبر کر لو تو انشاءاللہ پھر مزے ہی مزے اور اگر بے صبری دکھائی گناہوں پر گناہ کر بیٹھے تو پھر تو وہی بڑا معاملہ پتھارے کا ہے اور اگر دل سے ارادہ ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا ہے تو پھر, پھر یہ ان شاء ایک نہ ایک دن یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا فرمایا فوج صاحب نے भाई देखो अभी ठहल जाओ अभी अभी बैठ जाओ अभी देंगे हम फरमाया के नशिब कर सके नफ्स पहलवान को नफ् तो पहलवान है वो जोरावरी करता है और तरह तरह के बुरे बुरे कामों को काम सिखलाता है बंदों को लेकिन फरमाया के काम तो ये करेगा कि फरमाया के, के नशिब कर सके नफ्स के को तो यूं हाथ पाओ भी ढीले न डाले اب یہ کیا کہ کوئی زور آور آ گیا تو کیا آپ اپنے آپ کو ایسے لیٹ کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لیجئے ہمیں ماری اور پیٹیے جو بھائی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کریں اور اگر مقابلہ کرنے کی شکست نہیں رکھتے تو کم از کم بھاگتے تو ہیں اس سے کہ بھئی ہم تک ہم پہنچ سے دور نکل جائیں تو فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے اے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی یہ دوا کبھی دو خشتی لڑتے رہو اور فرمایا کہ آخر میں ایک دن تم ہی اس کو دبا لو में نفس میں طاقت نہیں ہے نفس کے کوئی ہاتھ है نہیں ہے اس میں کوئی قوت نہیں ہے نفس تو ایک ارادے کا نام ہے ارادے کو توڑ دو آپ آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کا دیکھو عمل کرنے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے گناہ کرنے کے لیے انسان کو اپنی جگہ سے ہلنا تو پڑتا ہے جانا تو پڑتا ہے کچھ تو کرنا پڑتا ہے تو مت کرو بیٹھے رہو اختیار ہے کہ نہیں جیسے ہم بول رہے ہیں اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ایک منٹ یہ دیکھیے بتائیے اب ہم خاموش اپنے اختیار سے تو ہو گئے تو اگر اگر غیبت کا دل چاہ رہا ہے تو زبان کو روک لیا یہ نہیں ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے تھوڑے دن کے بعد یہ یہ جو درد پیٹ میں اٹھ رہا ہے یہ غیبت کرنے کا اس کی برائی اس کی برائی کرنے کا اور عورتوں میں مرغ خوب ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی بڑی زبردست ہے کیا وقت خیال رکھنا طویل نہ ہو ایک عجیب بات یہ ہے غیبت کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے کہتے ہیں کہ ہم وہی بات تو کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے ہم تو بالکل حق بات کہہ رہے ہیں اسی کو غیبت کہا ہے غیبت وہی ہے جو بھائی کی برائی بیان کرے اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو برائی بیان کرے غیبت اسی کو کہتے ہیں اگر جو بات اس میں نہ ہوئی اور وہ برائی آپ نے بیان کر دی تو وہ تو تہمت ہو گئی اس سے بھی بڑا دگنا جرم ہے دوگنا بڑا جرم ہے تو یہ قیمت یہی ہے کہ کسی بھائی کی اس کے پیچھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں یہ فرمایا جس کا مقوم ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور کیوں تجویزی مردہ بھائی سے جو موجود نہیں ہے غائب ہے موجود نہیں ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا جیسے سامنے مردہ پڑا ہوا ہو اور آپ اس کو خوب گالیاں دے رہے ہیں یا جوتے مار رہے ہیں تو مردہ تو آپ کا دفاع نہیں کر سکتا تو جو غائب ہے جو موجود مجلس میں جس کی برائی ہو تو مچھلے مردہ کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات یوں نہیں یوں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بدگمانیوں سے بھی غیبت پیدا ہو بدگانی کرنا کہ کسی نے جو ہے وہ کام اخلاص سے کیا آپ کی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محبت میں کیا اور جو سامنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے برا کیا ہے انہوں نے یہ بدگمانی کاروبار میں اکثر بدگمانیاں ہوتی ہے کہ یا ہم پر اس میں جو ہے کچھ رکاوٹ ڈال دیے اب کاروبار ٹھپ ہو گیا تو اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کبھی کاروبار نرم ہے کبھی گرم ہے جہاں نرم ہوا دل میں وسوں سے آنے پیدا شروع ہو گئے کہ جہاں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا فلاں کچھ کرا دیا نے کچھ कुछ دیا ساز بہوؤں کے اندر نندوں کے اندر بڑے جھگڑے تو جب سے یہ با ساز بساز کیا کہہ رہی ہے جب سے یہ منہوس آئی ہے تو تب سے ہمارے گھر میں جو ہے بے برکتی آ گئی ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو تو آتی ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے معلوم ہوا کہ اس نے جب سے ہمارے گھر میں تیر رکھا ہے یہ فلاں فلاں کاروبار میں یہ نقصان ہو گیا فلاں بیمار ہو یہ سب حرام ہے بہت زبردست گنا کی بات ہے تو غرض یہ کہ اختیار اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے نچت کر سکے نس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو اب یہ عمر بھر کی جو کشتی لڑا ہے تو یہ کشتی لڑنا بھی کامیابی ہے بڑی کشتی لڑنا بھی کامیابی ہے تھک کر گر جانا بھی کامیابی ہے ان کے راستے میں چلتے چلتے تھک کر گر گیا یہ بھی کامیابی ہے یہ گرا نہیں ہے یہ حقیقت میں راستے میں چل رہا ہے اب گر پڑا گر گر گیا اور پھر چلنا شروع ہو گیا تو گرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دس گز پیچھے تو نہیں چلا گیا دس گز پیچھے تو نہیں گیا وہیں گرا تھا وہیں سے اٹھ کر چلنا شروع گیا راستہ طے ہو ہو رہا ہے کہ بچپن اسکول کے بچے بڑے ہیرا پھیری کرتے تھے استاد کے ساتھ چھٹی ہو گئی اب اس کے طرح طرح کے بہانے بناتے تھے تو ایک استاد نے ایک بچے سے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے تھے اسکول اس نے کہا کہ استاد جی بارش ہو رہی تھی کیچڑ بہت تھی میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا تو دو قدم پیچھے سک جاتا تھا دل دل کی وجہ سے میں کہا اچھا دوسرے سے پوچھا تم کیسے تم کیوں دیر سے آئے تو تم کیسے پہنچ گئے اس نے کہا استاد جی میں نے اپنا رخ جو گھر کی طرف کر لیا تھا تو ایک قدم ادھر جاتا تھا دو قدم اسکول کے آ ایسے پہنچا ہوں تو وہی جہاں گر پڑے آدمی تو یہ نہیں ہے کہ گرا رہے بلکہ کپڑے جھاڑے پھر چلنا شروع کرتے غرض یہ کہ حضرت یعنی گنا منزل سے دور کرتا ہے اگر ارادہ نہ ہو تو پھر پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہم ارادہ کریں کہ ہم گنا چھونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے ان شاء اللہ ایک دن ایک نہ ایک دن کامیابی ختم چونے کی شکل کرتا ہے دور منزل سے جس کو کرتا ہے دور منزل سے تیر تیرا گھر چلا کان پیسے مرشد کیے کرامت ہے پیسے مرشد کیے کرامت ہے کوئی رومی ہے کوئی خاقانی پیسے مرشد کی کیے کرامت ہے شہذ مرشد کی یہ کرامت ہے کوئی رومی ہے کوئی خاکانی کوئی رومی ہے کوئی خاقانی مست رکھتی ہے سارے عالم سے مست ہے سارے عالم سے دل میں لذت درد پنہانی دل میں درد اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ وہ لذت عطا فرماتے ہیں وہ وہ درد درد بھرا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا درد بھرا لذیذ ہوتا ہے وہ وہ درد ہوتا ہے ہسپتال لے جانے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ وہ درد ہوتا ہے جس درد کے بدلے میں سارے عالم کی راحتیں سارے عالم کی سلطنتیں اور سارے عالم کی دولتیں اور تخت و تاج ان کی نگاہوں میں نیلام ہو جاتے ہیں اگر ان سے کہو کہ یہ درد ہمیں تھوڑا سا دے دیجیے اور یہ ساری لذتیں آپ لے لیجئے راحتیں لے لیجیے اور اس کو ٹکا دیں مست رکھتی ہے سارے عالم سے مست رکھتی ہے سارے عالم سے دل میں لذت در سے کیا حالاوت ہے اس کے جینے میں کیا حالاوت ہے اس کے جینے میں جس کو ملتا ہے جامع پانی جس کو ملتا ہے جامع پانی یہ جام عرفانی یعنی اللہ تعالیٰ کی مارفت کا جام جس کو مل جاتا ہے اس کے جینے کی حلاوت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور سارے عالم کی زبانیں اس لذت کو بیان کرنے سے قاطر ہو جاتی ہیں جب میرے محبوب کی خوشبو حقیق محبوب کی خوشبو ارشع سوڑ کر میرے قلب میں آتی ہے میر میرے دل شکر میں میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے پراوانی میر میرے دل شکستہ میں دیکھیے کیا ہے دل کو پہلے شکستہ کیا جاتا ہے اللہ کے لیے دل کو توڑا جاتا ہے تب جام و مینہ کی فراوانی حاصل ہوتی ہے اور جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی جتنا اپنا دل توڑو گے اللہ کے راستے میں لیکن دل توڑنا ہو کسی شہد کی تربیت سے کسی بڑے کی تربیت سے اپنے دل تو اور یہ نہیں کہ اپنے آپ ہی بدی پر لگانے لگے تو بڑا نالص ہے ایسے اپنے آپ کو حقیق نہیں جان سکتا جب بڑی مجلس میں کچھ بات پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے سارے مجلس میں سر جھک جاتا ہے اس وقت اپنی فنائیت کا احساس ہوتا ہے اس وقت آدمی اپنے آپ کو گٹیا سمجھنے لگتا ہے تو جب گٹیا سمجھنے لگتا ہے تو وہاں بڑھیا ہونے لگتا ہے فرمایا کہ دل شکستہ دل جو ہے وہ اس کو وہ اس قابل ہوتا ہے تقیف صاحب کا شیر بھی پڑا کرتے تھے کہ دردِ دل دے کے اس نے مجھ سے یہ ارشاد کیا دردِ دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں رہتے ہیں میر میرے دلے شکستہ میں میر میرے دل شکا میں جامع مینا کی ہے فراوانی رنگ دیکھو تو بس نے حارف کا رنگ دیکھو تو بس نے حارف کا کیسی مستی ہے کیسی جالانی کیسی مستی ہے کیسی جوانی رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب رشک کرتے ہیں اہل ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی یعنی جو اللہ والے ظاہر لگتا ہے کہ یہ تو بڑی مشکل ہے بھائی گوریے پہ بیٹھے ہیں چٹنی روٹی کھا رہے ہیں لیکن ان کا دل ایسا مستق ہوتا ہے کہ بڑی بڑی اسباب راحت والے راحت والے نہیں اسباب راحت والے ان پر رشک کرتے اسباب راحت اور ہے راحت اور ہے رشک کرتے ہیں ساحل سب رشک کرتے ہیں ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی دیکھ کر موجے دل کی تو رند ہے خان کاہو سے رند پاتا ہے خان قاہوں سے اپنے ایمام میں احسانی اپنے میں احسانی کیسے احسانی کیا ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ایسے عبادت انتا بلا کا ان ایسے عبادت کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اتنا عبادت کا درجہ سب سے اعلیٰ کیا ہے لیکن فرمایا کیا اگر فائن لم تکن پڑا فہ لم تکن ہو اگر تو نہیں دیکھتے ہو اللہ کو تو اللہ تو دیکھتا ہی ہے کم سے کم اتنا استحزار پیدا ہو جائے تو یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے یہ استعار پیدا ہو جاتا ہے کہ عبادت کا سب سے آدھا درجہ کیسے احسانی کا یہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں رند پاتا ہے خان کا ہو سے رند پا لوگ خان کاوں میں کیا ہوتا ہے وہی جو مولانا سید سلیمان نزوی پہلے ان کو اس کا دادا نہیں تھا لیکن جب حاضر ہوئے تو ایک ہی دفعہ میں سب حال کھل گیا کیا پاتا ہے رند پاتا ہے کان کاہوں سے رند پاتا ہے کان کاہوں سے اپنے ایما میں کہتے جب میلہ درد کو نے حسرت سے جب میلہ درد کو حسرت سے کیا اس کا ذوق ایمانی کیا کہ ذوق ایمانی ذوقان ذائقہ ذائقہ یہاں مراد ہے ذائقہ اس ایمان کا وہ ذائقہ چک لیتا ہے ایمانی ایمان حالی ذوقی اور وجدانی اس کو نصیب ہو جاتا ہے ایمان اس کا حال بن جاتا ہے طاہب حال ہو جاتا ہے اور اس کو ایمان کی حلاوت نصیب اللہ رہا ہے ایمانی حلاوت حلاوت ایمانی حلاوت, ایمانی, حلاوت ایمانی, ایمانی اس کو استعلج تاج اس کا ترجمہ ہے طاعت کے اندر اس کو مزہ آنے لگتا ہے اللہ اللہ کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے نماز پڑھتا ہے مزہ آنے لگتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جب پریشانی ہوتی ہے ہم تو اس کے اسباب کو دور کرنے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو نماز میں کھڑا ہو جاتا یہ ذوق ذوق ایمانی یعنی اس کو حلاوت ایمانی نسیب ہو جاتی اور وجدانی اس کو پا جاتا ہے کو پا جاتا ہاں جب میلہ مگر شرط ہوئی ہے خون حضرت اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کا غم اٹھانا دل پر جبر کرنا دل پر مشقت اٹھانا صبر کرنا اور صبر اور صبر و عامل معافیہ کرنا معیت سے معاشیت پر خبر کرنا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اس سے جو خون حسرت پیدا ہوا گل اسی سے ملتا ہے جب میلا گرد کو نے حسرت سے جب میلا گرد کو حسرت سے کیا کہ ذوق ایمانی کیا کا ذوق ایمانی صبت اہل <سؤال> دل کی برکت سے صوبت اہل دل کی برکت سے دل میں افطر ہے کیسی بانی صوبت اہل دل کی برکت سے صوبتے اہل دل کی برکت سے دل میں ہے دل میں ہے اس سے ہوتا ہے ترک کرتا ہے چلو بھائی اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم نے جو اچر کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی نقائش کو معاف فرما دے کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرو طرف سے ہماری مزید کو انتہائی قبول و مقبول فرما لے اور ہمارے اللہ والا ہونے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے دوستوں کو جو یہاں ہیں ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی اور عامد المسلمین کو بھی اللہ تعالیٰ طاہد افوانسبت فرما دے جز فرما ہم سب کو جز فرما لے یا اللہ جز فرما لے بنا دقل من کنکر ثمی الحیم ختب والین اللہ محمد یہ کارڈ ہمارے چھپ گئے ہیں اس میں تینوں قل اور, اور آفات سے حفاظت کے مصنون اعمال ہیں اس کا نام بھی یہی رکھا ہے آفات سے حفاظت کے مصنون اعمال یہ, یہ کارڈ اندر بھیجوا دیجیے کچھ ہے نا اور یہ چاہیں تو آپ جس میں آپ کو ضرورت ہو رکھ لیجئے دو صاحب آپ کو اگر دینا ہو تو اور اسے مجالس کی ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے اور اس نے ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اس ناکارہ سے دو بجے دوپہر سے آثر تک وقت اس لیے نہیں لکھا کہ اثر کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے تو دوسرے اعتبار سے دو بجے سے آثر تک اس فون نمبر پر یہ فقیر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے نمبر زبانی بھی بتا دیتا ہوں جس لوگوں تک کارڈ نہ پہنچ پائے زیرو ڈبل تھری کا نمبر ہے زیرو 847 5055 سکس 847 فور اور اس میں ہماری ویب سائٹ کا نمبر بھی ہے اور اس کے پاس میں بار بار کہتا ہوں کہتا رہتا ہوں بھائی ہماری مجلس کے لیے ویب سائٹ انٹرنیٹ نہ لیں اور اس کے بجائے فون نمبر یو فون پر جو ہے رابطہ کر کے لوگ کانفرنس کال پہ سنتے ہیں مجلس تو وہ کافی ہے اور جس کے پاس پہلے ہی سے کسی ضرورت کی وجہ سے انٹرنیٹ ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا لے ان لوگوں کے لیے ہے جو آ نہ سکتے ہوں اور جو جن کے پاس Uh, جو وہ فون فون ہو ان کے وہ فون پہ سنے اور جو آ نہ سکتے ہو اور فون بھی نہ کر سکتے ہو اور ان کے پاس نیٹ ہو تو اس کے بھی سہولت کے لیے دے دیا دیگے? اور تو کوئی بات نہیں اور اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی ذکر اللہ اللہ کو ناراض نہ کرنا گناہ کو چھوڑنا سب سے بڑی عبادت ہے عزت صلی, اللہ حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کیا آباہ مہارن تکن آبدن ہو آبدن نہ کرنا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار اور شرط کیا رکھی تقل محارم حرام سے بچ جاؤ گناہ مت کرو گناہ مت کرو اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا کتنا آسان نسخہ ہے بس دل پر جبر کرنا ہے دل پر صبر کرنا ہے پھر مزے دنیا میں بھی مزے حیاتم سی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بے عمل صالح کی اور عمل صالح میں لازم ہے کہ عمل غیر صالح نہ کرے یہ تو انڈرسٹڈ بات ہے یا جو عمل صالح کرے یعنی دودھ بادام بھی کھائے ساتھ میں سنکھیا زہر بھی کھا تو یہ جو عقل کی بات نہیں ہے نا تو عمل صالح میں خود بخود ایک شخص موجود ہے کہ عمل صالح نہ کرے تو بس عمل صالح جو کرے گا اس کے لیے اللہ اللہ حکم الحاکمین کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ضرور ضرور مزیدار زندگی کا کو جو جو زندگی اللہ کے دست مبارک سے مزیدار ہو تو کیا اس کی کیا بات ہوگی مزیداری صاحب قدرت ہے وہ صاحب خالق لداخ کائنات ہیں وہ خالق وہ ہیں صاحب قدرت بھی وہ ہیں جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں جس کو جتنی چاہے دے دیں تو کیا بات ہوگی ان کی ملداری اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Bye. <laughs>